اللہ جلل او فی روشوں سم اب و زل محرج بھس سمروتی فلا تجعلوا تعلمون سورت البقرہ آج نمبر بائیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور آسمان کو ایک چھت بنایا اور آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے بس اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو اللہ جعل جا الارض فراشا یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش کی زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا جس پر تم مکان بناتے ہو کاشتکاریاں کرتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو سڑکیں بناتے ہو یہ سارا اللہ نے فرش بنا دیا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ ازاریات میں ارشاد فرماتے ہیں ول اور زمین ہم نے اسے بچھا دیا سو ہم اچھے بچھانے والے ہیں اور سورہ زخرف آیت نمبر دس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَا مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ اور اللہ رب العالمین سورہ نوح میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا والسماء بناء یعنی آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اس میں شمس و قمر اور ستاروں کو بسا دیا تاکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچائیں اور سورہ النازعات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسان اس نے اسے بنایا اس کی چھت کو بلند کیا پھر اسے برابر کر دیا اور فرمایا سورہ قاف میں اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِنَ السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها وَزَيَّنَّاها وَمَا لَهَا مِن فُرُوجِ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اسے بنایا اور اسے سجایا اور اس میں کوئی درزے نہیں ہیں اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انزل اما کی تشریح میں سورہ اعراف کے اندر وَهُوَ الَّذِي يُرسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رحمتِه اکلت سکل سوکونا ہلبل میتی فل بھل فیمک سمر نخرج لعلكم تذكرون اور وہی ہے جو ہوا کو اپنی رحمت سے پہلے بھیجتا ہے اس حال میں کہ خوشخبری دینے والی ہیں یہاں تک کہ وہ بھاری بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف ہانکتے ہیں پھر اس سے پانی اتارتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فخ فرجم بیہ منت رزق القم یعنی بادل سے پانی برسایا جس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے تاکہ تم انہیں استعمال کرو ان سے قوت حاصل کرو اور زندہ رہو اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ آراف میں فرماتے ہیں فنزلات پھر اس سے پانی اتارتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہر قسم کے کچھ پھل پیدا کرتے ہیں اور سورہ فاتر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں اور اللہ رب العالمین سورہ النحل میں ارشاد فرماتے ہیں والذی انزلا من السماء ماء انکم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فیه تسیمون تل کمبی تونآبل قومی وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جس میں تم چراتے ہو وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں آگے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فلاں ذکر کردہ تمام نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ جو تمہاری طرح مخلوق ہیں اور آسمان و زمین کے درمیان ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہے اور تم یہ جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں وہ تنہا پیدا کرنے والا ہے روزی دینے والا ہے اور وہی آسمان و زمین کے درمیان سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے بخاری کتاب العدب اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو غصہ دلانے والی بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو بے شک لوگ کسی کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کسی کو اس کا بیٹا بناتے ہیں اس کے باوجود وہ رب العالمین صبر کرتا ہے ان کو رزق دیتا ہے عافیت دیتا ہے اور ہر قسم کی چیزیں عطا فرماتا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا غفور رحیم ہے اسی طرح صحیح بخاری میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حضرت عبد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی شریک کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا ولایاز بلّہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ